کو بسم اللہ روحن روحین یا منو قلو ما کوئی ما میرا رخ نہ مشکل اللہ کم تبدی آیت نمبر 168 میں اللہ تبارک و تعالی نے طیبہ <سؤال> اے ایمان با اے لوگو تم حلال اور پاک چیزیں کھاؤ عیسائی مبارکہ میں حکم پھر وہی آ رہا ہے یادینہ امن و قلوم ایمان والو <سؤال> <آمنا> <سؤال> وہ پاک چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں بطور رزق ادا کی, کی ہیں بات ایک ہی ہے لیکن وہاں پر یا یو الناس تھا یہاں پر یادینہ امن ہوئے وہاں پہ خطاب عام تھا سب لوگوں کو خطاب تھا سب لوگوں کو یہ حکم تھا کہ تم نے حلال کھانا اور یہاں بطور خاص اہل ایمان کو فرمایا جا رہا ہے مومنین کو فرمایا جا رہا ہے کہ تم نے حلال کھانا ہے یہ ذہن میں رہے حلال کھانے سے ہی بندے کی دعائیں اور عبادتیں قبول ہوتی ہیں ایک رقمہ حرام کا ہیں بعض روایات کے مطابق چالیس دن تک اس بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی جس کے اندر ایک رقمہ حرام کا چلا جائے تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کو حرام سے بچائے ہیں وہ وہی چیزیں کھائے جو اللہ تبارک تعالی نے اس کے لیے حلال چلائی ہیں بعض یہ حلال میں اور طیب میں بڑا ایک فرق ہے اس میں ہیں کئی so, چیزیں حلال تو ہوتی ہیں طیب نہیں ہوتی جی اور کئی چیزیں وہ ہوتی ہیں وہ حرامی ہوتی ہیں وہ پلید بھی ہوتی ہیں جیسے مثال کے طور پر دودھ ہے دودھ حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے ٹھیک ہے نا تو اگر اسی چیز کے اندر اس کے اندر کوئی چیز پڑ جائے تو وہ نہ حلال رہا اور نہ ہی طیب رہا وہ اس کے آنے کی وجہ سے وہ ناپاک بھی ہو گیا حلال تو ہے ویسے لیکن اس کے وجہ سے وہ ناپاک ہو گیا جی اب اسی طرح کرے بندہ کسی کی دکان سے دودھ کا ڈبا چوری کر لیتا ہے جی اب وہ دودھ جو ہے وہ بذات خود پاک تو ہے لیکن ہے وہ حرام اس کے استعمال کرنا جائز نہیں ہے اس لیے یہ بڑی اہم چیزیں ہیں کئی سارے نوز بلے کے لوگ جو ہیں اپنے ڈھکوسلے چھوڑتے رہتے ہیں ایک بندہ پوچھنے لگا مسئلہ جی کوئی بندہ اگر چوری کر لے بکری کسی جگہ سے اور اس کی گوشت جو ہے خود استعمال کر لے اور کھال جو ہے اس کی وہ کسی دربار پہ دے دے کسی ملنگ کو کسی مجاور کو تو یہ پھر حلال ہو جائے گا کھانا چوری کی بکری کا یہ تو پھر بندہ تجھے چار تھپڑ مار دے بعد میں تجھے ایک شربت چکنجی کا گلاس پہنا پلا دے تجھے وہ معاف ہو جائے گا پھر عجیب قسم کے لوگ ہیں انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کہتے ہے تو نہ آپ کون ہوتے ہیں حرام کرنے والے بکری کو کیا بکری حلال ہے تو کھانی حلال ہوگی وہ کسی کی بھی ہو ہوگی نہیں سمجھ آیا مسئلہ وہ کسی کی بھی ہو حلال تھوڑی ہو جائے گی ہیں اس لیے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم اب صوفیہ کو دیکھیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ گیا ایک بزرگ کے پاس کہنے لگا جی میری دعا قبول نہیں ہوتی انہوں نے فرمایا صرف اپنے منہ کی حفاظت کر اپنے منہ کی حفاظت کر اس نے کہا جی وہ کیسے انہوں نے فرمایا بھی ریز کے حلال اور صدق کے مکال دو چیزیں کب کر لے توں اس نے کہا وہ کون سی ہیں فرمایا کہ جو کچھ اندر جائے تیرے منہ کے وہ حلال ہو جو کچھ باہر آئے وہ بھی حلال ہیں ریز کے حلال اور سدھ کے میں یہ دو چیزیں ضروری ہیں تیرے لیے اگر ان دو چیزوں کو تو اپنا لے, لے, لے, لے تو فرمایا کہ تیری جو بھی دعا مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اچھا اس میں یہ ضرور ذہن میں رہے کہ بعض اوقات حرام جو ہوتا ہے نا وہ بندہ خود نہ بھی کھائے کوئی کھلا دے اثر ہوتا ہے اس پر کوئی کھلا دے اس پہ اثر ہوتا ہے تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ کسی ایسے بندے کے ہاں کھانا کھائے جس کو پتہ ہو بھی وہ حلال ہی کماتا ہے کیا کرتا ہے حلال کماتا ہے بندہ جی اور اس کی ساری کمائی حلال کی ہے حجاج بن یوسف تھا نا جب اس نے اپنا کام شروع کیا ظلم و ستم والا تو کچھ لوگ تھے ایسے بڑے ہی نیک تھے ان کی اس ان کے بارے میں معلوم تھا کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اسے اور کسی سے خطرہ لائق نہیں ہوا سے ان سے خطرہ لائق ہوا, ہوا اس نے کہا کہیں یہ نہ ہو کہ یہ میرے خلاف بد دعا کریں اور میرا بیڑا خرق ہو جائے تو اس نے کہیں سے چوری شدہ بکری ہے اس کا گوشت بنا کے ان کی دعوت کر دیں جب ان نے دعوت کھا لی تو یہ انہیں کہنے لگا کہنے لگا دیکھیں میں نے آپ کی دعوت روٹی کھانے کے بعد کہنے لگا میں نے آپ کی دعوت اس لیے کی ہے کہ مجھے آپ سے خطرہ لائق ہوا تھا کہیں میرے خلاف بد دعائی نہ کر دیں تو یہ کریمہ کل شام کا فرمان ہے جو ایک لکمہ حرام کا کھائے اس کی چالیس دن دعا قبول نہیں ہوتی تو آپ تو پیٹ بھر کے کھانا کھا چکے ہیں بڑا عرصہ لگے گا آپ کو دوبارہ پاک ہوتے ہوئے اپنے یعنی کہ باتن کو پاک کرتے ہوئے وہ جو ایک مقام آپ کو ملا تھا وہ آپ اس مقام سے دور ہو گئے اس لیے جو اہل تخبہ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ خیال کریں وہ نہ کھائیں کہ ہر کسی کے گھر سے کھانا وہ ہم پوشتے تک نہیں ہے کس کے گھر سے ہے بس ایسے پکڑا اور اور اٹھا کے کھا گئے بعض اوقات یہ ریڈیوں پہ کھڑے ہو کے پکوڑے ہم جائیں گے ایسے اٹھا کے کھا جائیں گے نہیں بھائی یہ نہیں کھانا چاہیے یہ نہیں کھانا چاہیے ایسے جا رہے ہیں اور اٹھا کے کھا گئے کتنی سمجھا ہے مسئلہ یہ جائز نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے قلبی طور پہ اجازت نہیں دے رہا ہوتا کئی سارے بندوں سے یہی پوچھا وہ انہوں نے یہی کہا انہوں نے کہا جی بس کیا کریں منہ پھاٹے ہیں لوگ ہمارے بد دماغ ہیں ایسے اٹھا کر کھا جاتے ہیں کیا کریں ہاں کسی بندے کو پتہ ہے اس کا تعلق ہے خاص اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے لین دین ہے اس کے ساتھ لین دین بھی یعنی کہ لین دین ہے اور اسے یہ بھی یقین ہے کہ یہ کسی کو برا نہیں مانے گا تب آپ اس کے ہاں سے اٹھا سکتے ہیں. بگرنا نہیں اٹھا سکتے وگرنا جائز نہیں ہے وگرنا اس بات کو بھی علماء نے حرام کہا ہے کوئی بندہ کسی کے ہاں جائے اور اسے پتہ یار اس بندے سے میں علیحدہ سے مانگوں گا مجھے نہیں دے گا چار بندوں کے سامنے مانگوں گا یہ دے دے گا چار بندوں کے سامنے مانگوں گا دے دے گا تو چار بندوں کے سامنے مانگنا, مانگنا بھی حرام بھی کیونکہ وہ عزت بچانے کے لیے دے رہا ہے اسی طرح کر کے کسی سے روٹی کھانا دعوت کسی کو ٹھوک دینا ایسے ہی ہمارے یہاں یہ بہت ہوتا ہے کے لڑکے کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جب وہ لڑکے آپس میں لڑکپن میں یاری رہ چکی ہو تو بڑے ہو کے پھر بھی یہ ہرتے کرتے رہتے ہیں ایسی کیا کسی کے یہاں پہنچ جائیں گے چل بھی روٹی کھلا پھرتا ہوٹل پہ جائیں گے روٹی کھا کے اٹھ کے نکل جائیں گے چلو وہ بیل بھرتا رہتا وہ بیل وہی دیتا رہے گا ٹھیک یہ بہت ساری صورتیں ہیں ایسی جیسے مثال کے طور پر اب یہیں سے ایک مسئلہ ذہن میں آیا تک میں بیان کر دوں آپ کے لیے عموماً شادی بیاہ میں جو بھانڈ گھوساتے ہیں ہوتا نہیں ہوتا وہ آ ایسی کسی کی بیشتی شروع کر دیتے ہیں یہ صاحب دعوت پر لازم ہے کہ یہ ان کو بچائے ان کو بھگائے وہاں سے ان کو اس مجلس میں داخل ہی نہ ہونے دیں جہاں پہ مہمان بیٹھے ہیں کیونکہ بندہ جس کے گھر میں چلا جاتا ہے نا اب اس کی عزت کا دفاع بھی اسی کے ذمہ ہے جس کے گھر میں وہ بیٹھا ہوا ہے عموماً ہوتا یہ ہے کہ یہ بانڈوں کو میراسیوں کو یہ شادی والے خود ہی آنے دیتے ہیں چلو ٹھیک ہے ان کی تبیب ذرا صاف کریے پورا گھنٹہ لیٹ آئے ہیں ہوتا نہیں ہوتا ایسے تو اس پر لازم ہے کہ ان کو جیسے کیسے وہاں سے بھگائے ان کو وہاں سے بھگا دے ان کو وہاں نہ آنے دے اپنے مہمانوں کی عزت خراب نہ کرنے دے اور وہ بھی ایسے کمینے ہوتے ہیں ایسی ایسی بکواسیں کریں گے کہ نعوذ باللہ منزلے پورے مجمع کو ہنسانے کے لیے وہ ڈھونڈ کے آئیں گے کوئی بندہ داڑھی والا بیٹھا ہو کوئی مول بیٹھا ہو ان میں اس کوئی بیچارے کی تظلیل کر دیں گے ایسے ہی نہ آپ جا کے کہیں گے کہاڑی جی، وار کسی کو بھی کہیں گے کہتے کوئی مولوی نکاح پڑانے والے ہوتے ہیں کوئی ویسے ہوتے ہیں کوئی کیسے ہوتے ہیں کہتے یہ مولوی صاحب طلاق دلوانے والے پوچھے تجھے کس نے کہا ہے ایک جھوٹ بول کے تم لوگوں کو ہنسا کے مسلمان بندے کی عزت خراب کر رہے ہو اور اس پہ پیسے جمع کر رہے ہو تم تمہاری کمائی حالات کہاں رہی مطلب بتاؤ اور یہی حال ان کا ہے وہ جو بھانڈ میرا سی ڈرامے کرتے ہیں والے, ان کی بھی سب کی کمائی حرام ہے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ صرف یہی چوری اٹھا لینا یہی آرام ہے یا پھر کتے کا گوشت کھا لینا یا خندی کا گوشت کھا لینا حرام ہے اور بھائی اس کے علاوہ بھی وہ ساری چیزیں جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اچھا, اب کوئی مسلمان ہے بچارہ اسے پتا ہے کہ یہ بندہ ذلیل ہے یہ مجھے مجمع میں ہی جناب ضلیل کر دے گا کوئی باقوانی ہی کر دے گا اس سے اپنی عزت کو بچانے کے لیے کوئی چار پیسے دے دینا یہ اس کے لیے دینا گناہ نہیں ہے اس کے لیے دینا گناہ نہیں ہے کیونکہ اپنی عزت بچارہ ہے اس کے لیے لینا حرام ہے یہ رشوت ہے اس کے لیے لینا حرام ہے یہ رشوت ہے اور اسی طرح کر کے آپ کو پتہ باہر پولیس والے نے پکڑ لیا ہے اور یہ ایسے حلال خور ہیں کہ یہ حرام تو جانے نہیں دیتے اندر کی نہیں آپ کو پتا اس نے نہیں چھوڑنا آپ کو تو وہاں بھی اگر آپ پیسے دے دیتے ہیں اسے تو یہ آپ کے لیے حرام مطلب گناہ نہیں ہے آپ کے لیے گناہ نہیں ہے آپ گناہ سے یہ آگے آ رہا علامہ رفیع مخم آپ کے لیے گناہ نہیں ہے آپ بچ جائیں گے گناہ سے ٹھیک ہے لیکن وہ گناہ گار ہے وہ رشوت ہے سمجھا ہے مسئلہ وہ گناہ گار آپ گناگار نہیں ہیں کیونکہ آپ کو پتہ بھی آپ نے چھوٹنے نہیں کا کا بچاؤ راستہ ہے ہی نہیں اس نے تو لے دے جانا ہے کو حضرت سید عبداللہ بن عمر رضی انہ تعالیٰ آپ جا رہے تھے آپ نے ایک بندے کو دیکھتے ہی نا اپنی جیب سے پیسے نکالے اور اسے دے دی اسے تھما دی دیوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اسے کیوں پیسے دے دیے حضرت سیدنا عبداللہ اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں میں کہ یہ بندہ جو ہے نا ایسی باتیں کرتا ہے جس سے لوگوں کی عزت خراب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو اپنی عزت بچانے کے لیے کسی کو کچھ دے دینا یہ دینے والا بندہ گناہگار نہیں ہے اگرچہ لینے والا گناہگار ہی ہے سمجھ سمجھایا اب اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ کوئی بندہ کسی کے پاس جا کے ایسے زبردستی دعوت ٹھوک دے یا ایسے ہی کے نہیں دے گا شرمی شرم دے دے گا تو ایسی حالت میں اس سے لینا بھی نہ ہے اس سے دعوت کھانا بھی نہ ہے صرف وہی حرام نہیں ہوتا جو چوری کا ہو یہ بھی چوری کا ہی ہے نہیں اور ایک بات اور بھی دیکھے عموماً ہوتا یہ کسی کے ہاں کوئی دعوت ہو تو وہ بلائے جی میں نے آپ کا کھانا بنایا تو آپ آ جائیں آپ جائیں اور سات چار بیٹے بھی لے جائیں سات چار بیٹے بھی لے جائیں سات دوستوں کو نہیں بشیر تو بھی چل یار کچھ نہیں ہوتا چل چل تو بھی چل نا یہ جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کی طرف سے اجازت عام نہ ہو اور اجازت عام آپ کو پتہ ہے ہمارے اور میں صرف اور صرف انہی محفلوں میں ہوتی ہے جلسوں میں ہوتی ہے اور کسی چیز میں نہیں ہوتی کریمہلے سے تو شام کا فرمان شریف ہے آکل سامنے میں جو بندہ کسی کے ہاں بغیر دعوت کے بغیر بلائے چلا جائے اور وہاں سے روٹی کھا کے آ جائے آ کرے سامنے میں وہ ایسا جیسے چوری کھا کے آ رہا ہے وہ چور ہے یہ حضور کا فرمان ہے کیا ہم اس بات کا دھیان کرتے ہیں کہ کہیں جائیں روٹی کھانے کے لیے کوئی بلائے بندہ صرف مجھے بلا رہا ہے اور میں چار بندے اور بھی ساتھ لے کے چلا جاؤں اگر اگر آپ کو جانا بھی ہے وہاں پہ اگر مجبوری بن گئی ہے کہ آپ نے کسی کو لے کے جانا ہے تو آپ اس سے اجازت لے لیں آپ اسے کہ میں مجبور ہوں عادت سے کیونکہ میں جہاں بھی جاتا ہوں اکیلا نہیں جاتا اتنے بندے کم از کم لے جاتا ہوں کہ بعد میں انہوں نے جن لوگوں کے لیے بنایا ان کا بھی کھانا نہ بچے تو لہذا بندے میں ہی لے کے آ رہا ہوں آپ نے کسی اور کو نہیں بلانا کیونکہ آپ یہ خطا کر بیٹھے ہیں آپ نے مجھے حضرت صاحب کو بلا لیا ہے تو حضرت صاحب تو بڑے ٹیکے کے ساتھ آتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں کچھ نہیں بچاتے پھر ان کا تو بھائی یہ بھی من ہے صرف وہی حرام نہیں ہے جو چوری کا ہو اس بندے کو بھی کریم کریما کل سامنے چور فرمایا میں بڑا مسئلہ ہاں اور اچھا وہاں چلے جاتے ہیں آپ کوئی ایسا یعنی کام ہے جو وہاں کے عرف کے اب عموماً ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے شادی بیاہ میں یہاں تو بہت کم ہے لیکن دیہاتوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے ہوتا یہاں بھی ہے یہ نہیں کہ یہاں نہیں ہوتا ہوتا یہاں بھی ہے ہوتا کیا ہے جی عورتیں چھاپر لے کے جائیں گی بندے بھی چھاپر لے کے جائیں گے اس میں سے جناب کھانا چوری کیا اور وہاں سے نکل آیا اب ہوتا کیا ہے وہ بیچارا جو صاحب دعوت ہوتا ہے وہ بےچارا باقی جو لوگ بچ جاتے ہیں ان کے سامنے ضریل ہو رہا ہوتا ہے تین چار عورتیں کٹ کر کے بیٹھ جائیں گی ایک ہی جگہ پر بس انہوں نے چھاپر لیے ہوں گے نیچے کیا جناب میز کے یا جناب کپڑے کے اندر چھپایا پوری جناب تھال جو ہے نا پوری پرات جناب چل شاپر کے اندر دوسری آئی چل شاپر کے اندر وہ چار عورتیں جو بیٹھی ہوئی چار چھاپرے بھر لیں چار پراتوں کے تو بتائیں وہ بیچارہ کیسے پوری کرے گا اور پیچھے اچھے بھلے لوگ سمجھدار لوگ جو کہتے ہیں ہم تو بھائی چوری نہیں کھاتے ہم تو اپنا حلال ہی کھاتے ہیں وہ بھی بیٹھے مزے کے ساتھ گھر بیٹھے کھا رہے ہوتے ہیں چوری کا مال کھا رہے ہوتے ہیں بھائی ساتھ ساتھ یہ بھی حرام خوری ہے اسے بھی ہمیں ترک کرنا ہے ہم نے صرف چار مسئلے پکڑے ہوئے ہیں بس وہی سنتے ہیں مولوی کو کہتے ہیں صاحب یہی بتانے ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی ایسی کوئی مجلس ہو شادی بیاہ ہو کسی بھی طرح کی کوئی محفل ہو تو وہاں پہ کھانا بنا جائے تو وہاں بندہ کھڑا ہو کے بتایا انہیں انہیں کہ خدا کے بندوں یہ حرام ہے آپ کا صاحب دعوت کی اجازت کے بغیر وہاں سے کوئی چیز لے کے اٹھا کے بھاگنا یہ جائز نہیں ہے لیکن اب کریں کیا کریں کیا جی لوگ تو پڑے ہوئے انہی کاموں میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے جیسے وہ رات ایک بندے نے تحریر بھیجی وہ بڑی ہی عجیب تھی وہ کہتے جی ایک کہ بندہ شادی کی مجلس میں تھی اس میں وہاں چلا گیا بندہ تو وہاں بیٹھا اس نے دیکھا اکیلا ہی بندہ بیٹھا ہے بیٹھا اس کے پاس بیٹھ گیا تو کہتا جی میں وہاں جا کے بیٹھا تو مجھے لگا جی بندے آج کل نا دور بڑا خراب اس نے کہا جی وہ کیسے اس نے کہا کل ایک بندہ آیا میرے پاس تیل ڈلوانے کے لیے گاڑی میں ورک شاپ تھی اس کی تیل ڈلوانے کے لیے آیا ہے وہ زلی پچیس سو روپے کا تیل ڈلوایا تھا اس نے اس میں سے ہزار روپے جیلی دے گئے اب بتائیں یہ جی جی تو اللہ تعالی نے جانا تھا ہزار روپے میں کہاں سے بھرتا بولا بتاؤ کہتا جی وہ میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا جی وہ پھر آپ نے ہزار روپے کا کیا کیا ہے کہ وہ میں نے آ کے زلیل کو دلہے کے ابے کو پکڑا دیا اسلامی میں اب بتائیں مارا بھی وہی گیا ہے جس نے ہزار کا لوابِ دہن اسے لگا دیا ہے ہزار کا لوابِ دہن ادھر لگا لیا ہے پچیس سو کا اسے لگا ہے نا سارا تیلی اس نے جیلی ڈال دیا ہے اور یہاں ہزار پہ اسے سے مارکہ بٹھا ہے تو اسے بھی جلی دے دیا اور بیٹھ کے جناب کہتا ہے جی کھانا کھانے کے بعد کہنے لگا شکر الحمدللہ ہاں اب یہ بھی ذہن میں رہے کھانا حرام چیز کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھنے والا بندہ بھی مومن نہیں رہتا حرام چیز کھانے پر بسم اللہ پڑھنے والا بندہ بھی مومن نہیں رہتا چوری کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنے والا بھی بندہ مومن نہیں رہتا زنا کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنے والا بندہ بھی مومن نہیں رہتا اور زنا کر کے شکر الحمدللہ پڑھنے والا بندہ بھی مومن نہیں رہتا وہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں میں کچھ سمجھتے بھی نہیں یہ آپ مسئلہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا نا یہ خاص طور پہ آپ اپنے دوست احباب کو جہاں بھی بیٹھے بیان کریں اور یہ زیادہ خواتین کو بیان کرنے کی ضرورت ہے صاحب دعوت کی طرف سے بالکل ہی جانتی ہوتی میں حیران ہو گیا ایک جگہ ایک جگہ چلے گئے ایک بزرگ بیٹھے تھے وہاں تو وہ انہوں نے کیا کیا کھانا جو ہے نا گوشت اور چاول میٹھے چاول انہوں نے صاحب دعوت کو بلایا انہوں نے کہا یار اگر اجازت دو تو میٹھے چاولوں پر میں یہ ڈالوں سالن ڈال لوں کہ آپ جیسے مرضی کریں انہوں نے کہا کیوں کہ یہ یہ عرف میں ڈالتے نہیں ہیں نہیں سمجھ آیا ہمارے عرف میں میٹھے چاولوں پر, پر سالن ڈالتے نہیں ہیں یہ نمکین چاولوں پر ہی ڈالتے ہیں سالن اور یہاں تو ویسے ہی جناب روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے بنایا گیا میں نے کہا دیکھے یار جنہیں تکوا ہے وہ ایسے کرتے پھرتے ہیں وہ پوچھ پوچھ کے کرتے ہیں اور جو بیچارے ہمارے جیسے ہیں وہ گھر سے شاہ پر لے کے جاتے ہیں تو رب تبارک کو نے یہاں بطور خاص اہل ایمان کو فرمایا فرمایا کہ یادین آ من اے ایمان والو من بات ما زک نکم مشکر اے ایمان والو پاک چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں تمہیں بطور رزق عطا فرمائی اس تھا فرمائیے سے ان صوفیوں بھی رد ہو گیا وہ جو دو نمبر صوفی ہیں صوفی ہیں جالی صوفی ہیں وہ جو لوگوں کو کہتے رہتے ہیں نہیں جی یہ چیزیں نہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ کسی کو کٹا منا کر دیا تو کسی کو بکرا منا کر دیا کسی کو گوشتی منا کر دیا ہے ایک ایسے پیر تھا اس کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا ایک بندہ آیا کہنے لگا جی آپ اس طرح کریں کوئی گوشت چھوڑ دیں کھانا تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے اس <سطور> نے کہا جی کون سا گوشت چھوڑوں گوشت نہیں جاتا کہ ہرنی کا چھوڑ دو اب وہ میں بھی بیٹھا وہاں ہنسا میں نے کہا جی آپ ہرنی کا چھڑا رہے ہیں میں نے کہا مگر کے ساتھ آپ نے کبھی ہرنی کا کھایا ہے کہتا جی قسم لے لیں کبھی دیکھا بھی نہیں میں نے ہرنی تو دیکھی ہے اس کا گوشت کبھی نہیں دیکھا میں نے تو میں نے کہا بتایا جی اسے چھڑوا بھی وہ رہے ہیں جو بےچاری کی پہنچ میں نہیں جی بس یہ اس کا گوش چھوڑ دی یہ ٹھیک ہو جائے گا میں نے کہا پھر سمجھ آیا یہ آپ کے اپنے بنائے ہوئے ڈگوسے ہیں ٹول مار رہے ہیں آپ لوگوں کو بیچاروں کو بیچاروں کو. ایسے ان کو بہانے لگایا ہوا آپ ایک بندہ مجھے ملا مجھے کہتا جی کہ میں ہم, ہم ہمارے گھر میں کوئی اتنے سال ہو گئے کوئی تیس پینتیس چالیس سال ہو گئے ہم نے کٹے کا گوش نہیں بنایا میں نے کہا کہ ہمارے پیر منع کر گئے جی ہمارے پیر منع کر گئے میں نے کہا یہ بھی رب کے نئے شکریہ رب کی نہیں شکریہ ہاں کوئی بندہ مریض ہو جائے بیمار ہو جائے اسے ماہر حکیم منع کر دے کہ آپ یہ نہ کھائیں آپ کو مرض بڑھنے کا خطرہ ہے تو وہ رک جائے لیکن پیر نے منع کیوں کیا بھائی اس نے کون سا اس کی نبض پہ ہاتھ رکھی ہوئی تھی اور پورے ٹبر کو منع کر دیا پورے گھر کو منع کر دیا کوئی بھی گوشت نہ کھائے بڑے والا بتائیں اب یہ مبارکہ میں عجیب ایک لذت ہے جو رب تبارک نے مار کہ ربت بار اللہ اکبر یار بتائیں باپ کہے بیٹے کو بیٹا میں یہ تمہیں دے رہا ہوں آپ یہ کھا لیں تو بتائیں باپ یہ کہے میں تمہیں دے رہا ہوں آپ یہ کھا لیں اس بات میں کتنا محبت کا اظہار ہو رہا ہے باپ کہہ رہا ہے میں دے رہا ہوں میں دے رہا ہوں اگر بچہ باپ کی دی ہوئی چیز سے منہ پھیرے گا منہ موڑے گا تو بتائیں نعمت سے منہ موڑنا نعمت دینے والے سے منہ موڑنا نہیں ہے نعمت سے منہ موڑنا نعمت دینے والے سے منہ موڑنا نہیں ہے تو پھر یہ ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتا یہ نعمت کی توہین جو ہے یہ نعمت دینے والے کی توہین ہے بھائی جس بندے کو محبت ہوتی ہے نا کسی کے ساتھ جس بندے کو کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ تو اس کے ہاتھ سے زہر بھی پینے کو تیار ہو جاتا ہے وہ چیزیں بھی کھا جاتا ہے اس کے ہاتھ سے جو کھانے والی نہیں ہوتی یعنی کہ بظاہر طبیعت کو نقصان دیتی ہیں اس کے لیکن پھر بھی کھا جاتا ہے جیسے میں اور آپ ہیں میں میں بوتل نہیں پیتا ہوں سپرائٹ کوک وغیرہ کوئی چیز ایسی ہے جو میں نہیں کھاتا ہوں کسی ایسی جگہ ایسا بندہ ہوگا گا وہ منع کر سکتا ہوں میں نہیں کھاتا کیونکہ میری طبیعت کے موافق نہیں ہے بیٹھا ہوں وہاں کوئی چیز مجھے ایسی دے دیں تو ظاہری بات ہے میں بھی کھا جاؤں گا میں کہوں یار اتنے بڑے بزرگ ہیں وہ مجھے دے رہے ہیں تو مجھے نہ نہیں کرنی چاہیے تو بتائیں یار جہاں اللہ دے جہاں اللہ دے حضرت ایاض سے نا ستم محمود غزینی رحمہ اللہ کے بعد ایک دن انہوں نے کیا کیا کہ وہ بالٹی کی طرح ایک ہوتا ہے نا بالکل کھٹا ٹیٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے منڈی میں ہوتا ہے یار ماشاءاللہ سارے وہ ہے ایک بلوچ کو ہمتے بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے انہوں نے کیڑا انہوں کے دو چیزاں ایسی دو بلوچوں کو ملی ہیں کسی کو نہیں ملی اس نے کہا وہ کیا اس نے کہا ایک تو ہمارا حافظہ مضبوط ہوتا ہے کہتا دوسرا یاد نہیں ہے اس کو یہ یار مالٹی کی طرح ہوتی ہے منڈی میں بکتا بھی ہے وہ چلو جو بھی ہے بہرل جی ہاں گرے فروٹ گرے فروٹ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ سمجھ گئے نا وہ کیا چیز ہے وہ سلطان محمود غزنی رحمہ اللہ نے آپ کے سارے وزیر بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے سب کو دے دیا ایک ایک سب نے مالٹا سمجھ کے چھیلا جیسے غدیم کو بھی شاک ہوا اس نے کہا کہا رہے ہوں وہ والا کھٹے والا اور اس کو میٹھے چلا گیا اور بڑے مزے لے کے کھا رہا ہے جب سلطان نے تو باقی کٹا وہ تو گرے فروٹ نہیں تھا سلطان نے کہا یہ تھا. <تصفح> نے اپنا مزاج خراب کرنا تھا مزے لے لے کے کھا رہا ہے اس نے کہا جس کے ہاتھ سے آج تک میٹھا کھاتا رہا ہوں آج کھٹا آ گیا تو کیا ہو گیا آج کڑوا آ گیا اس کے ہاتھ سے تو کیا ہو گیا کہا جس طرح وہ میں مزے لے کے کھاتا ہوں اس طرح میں یہ بھی لے کے کھاؤں گا کیسے سمجھا ہے مسئلہ تو اس لیے بندے کو یہ بھی چاہیے کہ مولا تا عطا فرما رہا ہے رب عطا رب فرما تو میں تمہیں دے رہا ہوں میں تمہیں دے رہا ہوں کھاؤ تم اسے کھاؤ میں دے رہا ہوں یہ میری دعوت ہے تمہاری میری طرف سے یہ دعوت ہے تمہاری کھاؤ تم اسے میں نے تمہارے لیے اگایا ہے میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے میں نے تمہارے لیے ان کے اندر میٹھا ڈالا ہے میں نے تمہارے لیے ان کے اندر رس بھر دیا ہے کھاؤ تم مہاراضا کا ناکم تم کھاؤ میں تمہیں دے رہا ہوں اور یہ جاہل کٹے سوفی یہ جناب لوگوں کو روک رہے ہیں نہ خود بٹو خود کھا جاتے ہیں وہ چھوٹا بھائی ہے نا فیض احمد وہ اکثر مجھے ایسے بیٹا شغل شکری طبیعت کا بندہ ہے وہ وہ کہتا تھا کہتا جی ڈاکٹروں کی بات نہیں ماننی چاہیے میں کہا کیوں کہتا ہے وہ ساری چیزیں ہمیں منع کر دیتے ہیں اور خود کھا جاتے ہیں کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ تو یہ حال ان کا بھی وہی ہے وہ کہتے ہیں جی یہ بس یہ چیزیں نہ کھائیں آپ کیوں نہ کھائیں وہ کہتے ہیں خراب چیزیں بس اس طرح کی چیزیں کھائیں تاکہ آپ کا نفس مرے تو میں نے کہا یار اگر رب تبارک وطالیہ فرمایا کہ میں دے رہا ہوں تم کھاؤ اگر وہ کھا کے ہم رب کا شکر ادا کریں گے تو رب راضی ہوگا اس اس وقت نفس زیادہ مرے گا یا وہاں مرے گا بندہ کھائے بھی کچھ نہ میں جب تفیر سالہ شریف لکھ رہا تھا نا اس وقت میں نے قصرت کے ساتھ روزے رکھے روزے رکھے ساری تفصیل شریف میں تو جب میں گیا بابا جی کے پاس بتانے کے لیے ان کی وفات کے وہ چار پانچ دن پہلے تو میں نے انہیں بتایا کہ میں نے کہا جی ایسے ایسے میں نے الحمدللہ پوری تصویر روزے کے ساتھ لکھی ہے تو مجھے فرمانے لگے یہ کیوں کیا آپ نے روزے کیوں رکھے ہیں میں نے کہا جی اس سے جو ہے نا وہ تو اے پورا دن کھانے پینے کی طرف توجہ نہیں جاتی صرف ایک کی طرف توجہ جاتی مجھے فرمانے لگے کہ دیکھو بات سنو آپ کھاتے پیتے کھاتے پیتے رہا کرو کیونکہ آپ نے بڑا کام کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا آپ نے بڑا کام کرنا ہوتا ہے اور کھاتے پیتے رہا کرو کیونکہ اللہ تبارک وطالع نے یہ ساری نعمتیں جو ہے نا یہ آپ مسلمانوں کے لیے بنائی ہیں کافر تو ہمارے صدقے میں کھا رہے ہیں کافر تو ہمارے صدقے میں کھا رہے ہیں ہمیں اللہ تبارک وطالع نے دی تو چلو وہ بھی کھا رہے ہیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں اپنے والوں کے لیے اپنے حبیب کے غلاموں کے لیے پیدا کیے ہیں تو اس لیے وہ کھا رہے ہیں تو آپ ہی چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے تو مجھے یہ بات نا کی بڑی سمجھ آئی یہ آئے مبارکہ بھی جو میں نے غور کیا نا مارزک پہ اللہ اکبر ایسا محبت والا جملہ یور خال کے کائنات فرمائے کہ مارزکنا کو میں تمہیں دے رہا ہوں کلو تم کھاؤ اسے تو مالک کیا دے رہا ہے مالک حلال دیتا ہے مالک پاک دیتا ہے مالک حلال دیتا ہے اور مالک پاک دیتا ہے دوسری بندے کو چاہیے کہ وہ حرام سے بھی بچے اور ناپاک سے بھی بچے دونوں سے بچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وشکرول میں اور تم اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کا شکر ادا کرو ان کن تمدون اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو پھر تم کرتے ہو پھر تم اس کا شکر ادا کرو اس سے یہ ثابت ہوا عبادت کر، شکر کرنا بھی عبادت ہے شکر کرنا بھی عبادت ہے اگر یہ بھی ذہن میں رہے شکر صرف زبانی نہ ہو شکر کے بھی کئی درجات ہیں پہلے بیان ہو چکے ہیں جی زبان سے کہنا بھی شکر ہے زبان سے کہنا بھی شکر ہے اور آزاد سے آزاد سے ادا آزا کرنا جسے نماز پڑھتے ہیں ہم یہ شکر ہے یہ کیا ہے شکر ہے اگر ہم صبح کو نماز پڑھتے ہوئے یہ نیت کر لیں مولا تو نے ایک دن ہمیں اور دے دیا ایک صبح اور دیکھنے کی توفیق دی ہے اس پہ ہم تیرے شکر کر رہے ہیں اس لیے بندہ جناب کہے جی مولا ہم تیرے نماز پڑھ رہے ہیں کہ ہم تیرے قرآن کا سیز حاصل کریں گے تیرے قرآن کا نور حاصل کریں گے تیرے حبیب کی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں ہم مولا تیرا شکر ہے یہ شکر اتنے سارے بندہ کر سکتا ہے نا جیسے نیت کے بارے میں امام علیہ سمت اللہ علیہ شاہ فرماتے ہیں کوئی بندہ نیت کا عالم ہو نا وہ چھوٹا کام کا بھی بڑے سارے اجر پا سکتا ہے اور جو نیت کا عالم نہ ہو وہ بڑے بڑے کام کر کے بھی عجر چھوٹے اس کی طبیعت کا حال پوچھ لوں گا یہ اب نہ بھی پوچھا جائے اس کی نیت کی وجہ سے مریض کی عادت کا سواب ملے گا اس نے کہا کوئی دو بندے لڑ رہے ہوئے ان کی سلا کرا دوں گا جاتے جاتے اب کوئی نہ ہی لڑ رہے ہوئے ویسے تو لڑتے رہتے ہیں عموماً نہ ہی لڑ رہے ہوئے ویسے یہ نیت ہنجر وال پوری ہو سکتی ہے ہر وقت بہت لڑتے ہیں بغیر کسی بات کے لڑ لیتے ہیں چلو بجلی نہیں آ رہی تھی اس لیے لڑ رہے ہیں ہم بجلی آنے تک لڑ رہے ہیں بجلی آئے تو فرش ہو جائیں گے بندہ کسی بات پہ لڑے یہ تھوڑا ہے تو یہ نیت کرے کہ میں اس لیے یعنی کہ نیت کر رہا ہوں کہ اگر مسلمان دو لڑ رہے وہ کوئی مسلمان ملے گا اسے السلام علیکم کہوں گا وہ السلام علیکم کہے گا میں اسے وعلیکم السلام کہوں گا کوئی تکلیف دے گا تو میں صبر کروں گا جی کوئی ہارن دے گا مجھے تکلیف دے گا تو میں اس پہ بھی صبر کر جاؤں گا اتنی نیج بندہ کر سکتا ہے گھر سے نکلے تو کتا ہے تو بتائیں جی پڑھنے سے نماز آ رہا ہے اسے سواب کتنا ملے گا نیتوں کی وجہ سے اور اسی طرح کر کے بندہ جو شکر کا عالم ہے نا اسے پتہ ہے شکر کس کس چیز پہ کرنا چاہیے اور شکر کرتے کے وقت کیا کیا ہم سوچ سکتے ہیں کس کس بات پر ہم شکر ادا کر سکتے ہیں تو اتنا بندہ رب تبارک کو تعالیٰ سے بات چھوٹی ہو لیکن شکر کے طریقے مختلف زاویوں سے وہ شکر کرتا جائے رب تبارک و تعالی کا تو وہ اجر بھی زیادہ ہی پا سکتا ہے۔ جیسے نیتیں زیادہ کرنے سے مختلف اعمال کی نیتیں کرنے سے اسے ثواب ملے گا۔ ایسے ہی اپ جناب یہ کہیں کہ مولا تعالی نے مجھے ایک صبح عطا فرمائی تو میں نیت کرتا ہوں یہ بھی شکر ادا کرتا ہوں اس پر میں مسجد میں گیا تو مجھے اپنے امام کی امام کو مل گیا میں نے نیکوں کی زیارت ہوتی ہے میں امام کو میں نے مل لیا اپنے امام کو میں نے دیکھ لیا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں میں نے اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھ لیا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں میں نے سب کو دیکھا سارے تندرست بیٹھے ہوئے تھے میرے روز کے ساتھی ہیں روز میرے ساتھ قرآن پاک بیٹھ کے پڑھتے ہیں میں اس پر اختبار کو تعالیٰ کا شکر او اتنے شکر ہو سکتے ہیں میں کہتا ہوں بندہ صرف تھوڑا سوچنے والا ہو غور کرنے والا ہو اتنے سارے شکر ہیں اللہ اکبر یہ تو ایسا علم ہے نہ ختم ہونے والا ہے صرف اسی بات پہ اگر بات تو کھولنا مزید ہی سے تو پتہ نہیں کتنا وقت درکار ہو ہمیں صرف اس بات پر کہ مسے میں آئے ہیں اس بات پر شکر ادا کرنا رب تبارک صرف اس بات پر شکر, بات پر شکر حضرت شیخ شاہ ہیں ایک, ایک سانس جو ہے نا ایک سانس اس پر دو شکر واجب ہیں ایک سانس پر کہ وہ ہوا جو باہر ہے اندر نہ آئے تبھی بندہ مرتا ہے جو اندر آئے باہر نہ آئے تبھی بندہ مرتا ہے تو فرمایا کہ صرف ایک سانس پر دو شکر واجب ہے باج تو بتائیں بھی پھر ہر سانس پر کتنے شکر واجب ہوں گے کریما کا جسم کے تین سو ساٹھ جوڑ ہیں ہر جوڑ پر شکر کرنا واجب ہے ہر جوڑ پر شکر مطلب ہے یہ کہ ہر جوڑ کی طرف سے شکر کرنا واجب ہے اور جو بندہ نماز پڑھ لیتا ہے نا اس کے سارے شکر ادا ہو جاتے ہیں سارے شکر ادا ہو جاتے ہیں یہ شکر ہو گیا یہ زبانی نہیں ہے زبان سے بھی پڑھ رہے ہیں وہ بھی ہے لیکن اس میں جو آزاد ہمارے کام آ رہے ہیں اوپر نیچے بیٹھ رہے ہیں اٹھ رہے ہیں رقو میں جا رہے ہیں سجدے میں جا رہے ہیں قیام کر رہے ہیں قوما کر رہے ہیں جلسہ کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے افعال جو ہیں یہ سارے یہ اس سے کہتے شکر جوارح سے شکر آزاد سے شکر ادا کرنا یہ شکر ادا ہو گیا کہ زبان سے منہ سے کیا دینا یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بھائی ایک یہ ہے کہ یہ شکر اور تیسرا شکر یہ ہے کہ بندے کا دل ہی جھکا رہے رب بارگاہ دل جھکا رہے آہ, ہر طرف ہر وقت یہ اعتراف ہو اس کے دل میں مولا تیرے تیرے کرم کے ساتھ ہی چل رہا ہوں تیرا کرم ہی ہے مجھے لے کے چل رہا ہے تیرا کرم ہی ہے جس کی وجہ سے میں صبح صبح قرآن پاک سن لیتا ہوں قرآن پاک کا ایک باب پورا تیرے دین کا سیکھ لیتا ہوں تیرے حبیب کی تعلیمات سن لیتا ہوں میں یہ مولا تیرا شکر ہے یہ شکر جو ہے نا بندے کو چاہیے کہ وہ کرتا رہے رب رفتار صبح اللہ شکر وشکر اللہ میں تم یہ پاک چیزیں کھاؤ بھی اور شکر بھی کرو میں کہ اگر تم اس کی عبادت کرتے ہوไอسے ثابت کیا ہوا کہ اس کی عبادت کرنے والے ہی اس کا شکر ادا کرتے ہیں لو اس کی عبادت نہ کر رہے ہوں تو وہ شکر ادا نہیں کرتے وہ چاہے زبان سے لاکھ بار کہتے رہیں کوئی شکر نہیں ہے جیسے ہندو مشرک ہیں یا یہ پلےد ہیں رب تبارک و تعالی کو ایک مانتے نہیں رب تارے کی توحید کے قائل نہیں ہیں چاہے جتنا مرضی منہ سے کہتے رہیں شکر ہے ہمم انہوں نے تو ایک دن کے پورے نام رکھا ہوا ہے پورا دن کہتے ہیں اسے شکر وار. تو شکر تو ادا ایسے ہی ہوگا نا ربت بارکب تعالیٰ کا کہ رب تعلی کی تو کے قائل ہو جاؤ تو کو مان لو تم تب ہی شکر ادا ہوگا یہ شکر تھوڑا ہے شرک میں پڑے رہو شکر کرتے رہو یہ کوئی شکر نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے